آواز آ رہی ہے روم میں وہ اپنا آپ کا اللہ بلا کرے اچھا وہ ماشاء اللہ حضرت آپ نے بہت ہی زبردست آج بیان فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو دبایا خراب تو سنی مسلم بھائی بھی ماشاء اللہ تشریف لے آئے سنی مسلم بھائی کیا حال ہے آپ کے خیریت سے حضرت ایک دن سے آپ تشریف نہیں لا رہے تھے خیریت تو طبیعت تو صحیح طبیعت صحیح ٹھیک ہے تبیتا شاید، تبیتا شاید، تبیتا شاید آپ کی امی مسلم بھائی ہیں نا شاید وہ یہ شروع میں اللہ اللہ اور سنائے جناب ارے کیا حال ہے आज तो माशा रिजवान भाई अपने जोबन पर है रिजवान भाई जो है आज पूरे लग रहा है की आज काम पे नहीं है बल्कि घर पे बैठ पे माशा थोड़ा वर्क जो है उनको दे रहा है और सुनी तेरी भाई तो माशाला होती है और बस अपने ये टाइम ही उनका है सुन्नी तेरीक भाई का ये टाइम इनका होता ये ताँगी ताँगी है इस टाइम पे शहन होते हैं हमारे एस टी अंकल एस एच ओ भाई क्या हाल है कैसे है आप اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ اللہ سنی مجاہد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سنی شیر بیٹھے ہیں اور مائک پہ کوئی نہیں ہے تو مجبوراً مجھ جیسے جو ہے کار آدمی کو مائک پہ آنا پڑا تو آپ لوگ آئے نا پلیز مائک پہ السلام علیکم السلام علیکم آواز ٹھیک ہے گرین ریڈ بھائی آپ ہیں روم میں جی ماشاء اللہ بہت سارے ساتھی ہیں گرین ریڈ بھائی آپ ہیں کہ نہیں اگر نہیں ہیں تو حضرت آپ کا ہاتھ ویسے ہی نیچے بھی نہیں ہو رہا یہاں سے السلام اللہ وبرکاتہ ہاتھ ریل ہے گرین ریڈ بھائی کا یہ مجھے نظر آ رہا ہے انتہائی گرین بھائی آب آ رہا ہے نہیں تو مجھے من کر کے آنا تھا تو ابھی الحمد للہ ٹھیک ہو گیا میرے ہاں <coughs> تو بہرحال ٹائم تو ابھی ہوتا ہے سانڈ بھائی لیکن آج کل کیونکہ ایک گھنٹہ ایکسٹرا ہے انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہے لیکن اکثر جب ٹائم ہوتا ہے تو سو سارے پولی ہوتے ہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں کافی لیٹ ہوتا ہے تو بہرحال ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی زبردست بیان فرمایا اللہ پاک باخذت کے عمر میں آمن میں مزید برکت فرمائے ماشاءاللہ سعودی صوفی سعودیہ میں بھی صوفی ہو گئے ویسے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں وہاں سارے خبر نہیں ہیں ہیں وہاں, وہاں بھی بھی ہیں. آ, ایسے بھائی آپ سے کافی دنوں سے میں نے کہا تھا آپ سے سیلس کی تھی کہ بیان وہ مفتی صاحب کا سلاۃ الطراوی کے حوالے سے اس کا لنک آپ دیں لیکن پتہ نہیں کہاں چلے گئے آپ کافی دنوں کے بعد نظر آئے آپ نے بیان دینا تھا اس وجہ سے آپ کی ہجرت کر گئے تاکہ بیان یہ نہ مانگے تو آج میں آپ کی ریمائی چھوڑتا ہوں اور بات بھی کریں آپ آج پتہ نہیں یا تو بزنس آپ کی بہت ہی ہائی ہے جس کی خوشی میں آپ یہاں نہیں آتے اور نوٹ پیسے رہتے ہیں بالکل ہی لو ہے کہ آپ جو ہے وہ روم میں نہیں آتے اور مائک پر نہیں آتے تو آپ آیا کریں آپ ماشاءاللہ اچھی گفتگو کرتے ہیں اور یوٹیوب پر تو آپ چھائے ہوئے ہیں جو ویڈیو کھولیں جو بڑیوں کے رت پر تو وہاں آپ کا ہی نک وہاں نظر آتا ہے تو جب آپ حضرت اتنی ماشاءاللہ ویڈیوز ویڈیو آپ نے بنائی ہیں اور ان کی بارات کے حوالے سے آپ اسپیشلسٹ ہو گئے وہ تھری ویڈیو اور رضوان بھائی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس کام کی وجہ سے آپ کو ان قریب انشاءاللہ ایک بہت بڑا تحفہ وہ دیں گے آپ پتہ نہیں وہ کیا ہوگا باشاء اللہ اضرت سلیم مسلم بھائی بھی آگے ہیں تو میں مائک چھوڑتا ہوں ابھی فوری تو بہرحال انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ جو ہے نا اضرت سلیم مسلم بھائی آئے ہیں تو سجاد بھائی سے بات کر کے انشاءاللہ یہ پرسوں ہی ایسے تو بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ سنی مسلم بھائی اگر چند موضوعات کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو بیان فرماتے ہیں تو اس حوالے سے اس کو ان بیانات کو جو اسلامی ایجوکیشن سائٹ کی جو اردو سائٹ ہے اس میں وہ بیانات انشاءاللہ وہ پورے ہم لگائیں گے تاکہ وہ محفوظ رہیں تو انشاءاللہ یہ ہم ان شروع کریں گے جب وہ سجاد بھائی نظر آ گئے ہاں جو اردو شائد ہے انگلش میں تو کریں گے یہ کریں انگلش میں تو وہ تب کریں گے نا جب انگلش میں حضرت دھیان کریں گے تو چاہے اردو میں کریں انگلش میں کریں جب اردو میں جائیں گے تو وہاں بھی حضرت کے ہوں گے انگلش میں جائیں گے تو انگلش میں بھی مل جائیں گے تو میں بات چھوڑتا ہوں اس نے چوبائی کے لیے جناب السلام علیکم سننی تحریک بھائی میں نے کہاں جانا ہے پہلے تو بتا ہے وائس آ ہے نہیں آ میں نے یہی ہونا جناب اگر آپ نے مجھے توحفہ دینا ہے سننی تحریک بھائی مجھے آئی سی بنوا دے ایسے جو یار میں تھک گیا ہوں ایسے آئی سی ٹی آئی سی بن جاؤں کوئی ترقی ہونی چاہیے خیر رسید میں ایسے جو بننا لکھا ہوا تو بس ایسے جو... جہاں تک جناب وہ بیان کی بات ہے وہ میں بھول جاتا ہوں میرے ذہن سے نکل جاتا ہے میں وہ اپلوڈ تو میں یوٹیوب پہ کر چکا ہوں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو کل اس کا لنک دے دوں گا وہ میں نے پوری فائل ہو جو کون سا سافٹ ویئر ہے یار نام بھی بھول گیا میں وہاں اپلوڈ کی تھی میں آپ کو کل لنک دوں گا آپ وہاں سے نا لے لیجئے گا انشاء تو مجھے یاد دلا وعلیکم السلام سندھی مسلم بھائی تشریف لائیے میں انتظار نہیں کراؤں گا آپ کو علیہ السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم ام آباد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دو دن کے لئے غایت تھا بریلی گیا تھا میں بریلی شریف عالی حضرت کے بازار پر بیٹھ کر مراقبہ بھی کیا الحمدللہ اور سجادہ نشین اظہری میاں کا مہمان خصوصی تھا اور ایک اچھی خبر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ ایک حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے سنندارمی نام سنی ہوگی آپ لوگوں نے اس کے دو نسخے کو کمپیر کیا تو اس میں ایک حدیث ہے جس میں جس حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے اور میں نے بھی جس چیز کو حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے ٹھیک ہے تو چونکہ اس حدیث سے رسول اللہ کی افضلیت معلوم ہوتی ہے شریعت میں ان کے حکم کی کیا حیثیت ہے وہ معلوم ہوتی ہے تو اس کے دو نسخے ہیں ایک ریاض کا نسخہ وہابیوں کا اور ایک بیرود کا نسخہ ریاض والوں نے ان اس حدیث کو حفظ کر لیا ہے ریاض والوں نے اس حدیث کو غائب کر لیا ہے میرے پاس دونوں نسخے کے اسکین آ گئے ہیں میرے ابھی تھوڑی آواز میں پریشانی ہے طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے انشاءاللہ کل جو ہے اس کی دھماکے دار پوسٹنگ ہوگی دیکھیے تو میں گیا تھا اجہری میاں نے مجھے بتایا ہے اور اعلی حضرت کے بہت سے ایسے رسائل جو اب تک چھپے نہیں ہے الحمد للہ ان تک بھی میری پہنچ اللہ نے کرا دی ہے دیکھیے جو جس سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے بھائی اعلی حضرت نے بخاری شریف پر ہاشیہ لکھا جو آج تک چھپا نہیں ہے اس دنیا میں وہ بھی اظہری میاں نے کہا آپ کام کیجئے تو انشاءاللہ وہ دے دیا جائے گا تو انشاءاللہ کام ہم لوگ کریں گے دوسرا تقویت المان میں اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اگر آپ مزاروں کی قبروں کے سفر کے لیے جاتے ہیں تو وہ شرک, شرک ہے اس بیہودی کے نزدیک صرف آپ مکہ معظمہ کا سفر کر سکتے تھے اور ابھی پڑھا شف علی تھانوی جو ہے وہ سرحد شریف امام ربانی مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ کی دربار پر گئے تھے تو انہیں کے عالم سے وہ کافر ثابت ہوئے اب میں نے ایک نئی مہم چھیڑی ہے انشاءاللہ اللہ کہ ہم یہ دکھائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کے فتووں کے بنا ہی یہ سب کافر ہے یہ نئی مہم کا میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم حسام الحرمین کو ایک طرف رکھ دیں گے اور انہی کے فتووں سے ان کو کافر ثابت کریں گے ان شاء اللہ تعالی و رحمان تو الحمدللہ تمام مواد مل گیا ہے اس کو انگلش میں تمام سکین اردو میں رہیں گے اس کا جو ہے ترجمہ رہے گا ان لوگوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے سنت والی جماعت کو باہر زرمیا بتا رہے تھے اظہری میاں جو ہے وہ الا حزت کے پوتوں میں بھی ہیں مطلب بیٹے کے رشتے سے بھی گرینڈ سن ہیں اور بیٹی کے رشتے سے بھی کیونکہ ان کے دو بچوں نے دو بیٹوں کے بچوں اور بچی نے آپس میں شادی کی تھی تو ایک مسئلہ آیا تھا وہ جو وقوع قزب والا مسئلہ تھا امکان قسط تو آپ سب کو معلوم ہوگی معرفہ پر ہار ہو گئی تو ایک وقوع قزب والا مسئلہ آیا تھا میرے پاس وہ فتوا تھا لیکن کافی نیا نسخہ تھا تو رانا صاحب کو ای میل بھیجا تھا اللہ ان کو لمبی عمر دے آمین ان کا ابھی ابھی ای میل کا جواب آیا ہے کہ ان کے پاس ایک بہت پرانا نسخہ ہے وقوع قسم کا وقوع قسم کا بہت ہی پرانا نسخہ ہے تو وہ انشاءاللہ مجھے وہ بھیج رہے ہیں پھر جو ہے یہ قاسم نانتوی کا آپریشن ہوگا ایک بالکل لیٹسٹ رسالہ آیا ہے میں نے سکین کر کے علامہ بزمیر رضا صاحب کے لیے رکھا ہے چار پیج کا ہے یہ علمی تحقیق ہے اثر ابن عباس پر محدسانہ محدثانہ نظر, محدثانا نظر میں نے ایک خلیل صاحب کو بھیج دیا ہے ایک دو تین چار صفوں میں بڑی علمی گفتگو ہے قاسم دانتوی نے ایک سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال ہے جس کو کافی محدثین نے مودو کہا ہے کافی نے ضعیف کہا ہے ایک دو نے صحیح کہا ہے تو اس پر بڑی اچھی علمی گفتگو ہے میں نے سکین کر لیا انشاءاللہ یاہو پر میں علامہ صاحب کو بھیج دوں گا یہ ہر وہ شخص جو علم کے میدان میں ہے اس کے پاس رہنا چاہیے دوسری بات کہہ کر میں مائک فری کروں گا جی انشاءاللہ دوسری بات جو یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اشرف علی تھانوی نے الافادات الومیہ جلد سات میں لکھا ہے تحزیر الناس کو کسی بھی دیوبندی عالم نے تسلیم نہیں کیا اللہ عبدالح لکھنوی کے تو الحمدللہ اسلامی محفل سے بہت مواد مل گیا ہے اب ان کا انگلش ٹرانسلیشن ہوگا جہاں پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی الحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی جو ہے اس کا رد کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو خلیفہ تھے جو خلیفہ تھے انوار اللہ فاروقی جنہوں نے جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن کے بانی ہیں انہوں نے بھی اس کا رد کیا اور ایک بہت ہی اچھی بات جس کو سن کر آپ لوگوں کو مسرت ہوگی ایک بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں امام تھے وہ فقہ میں عبد الوفا افغانی ٹھیک ہے بیس سے زیادہ کتاب انہوں نے جو ہے حدیث کے فن پر لکھی بہت جید عالم تھے دنیا میں سب سے پہلی بار پوری دنیا اسلام میں سب سے پہلی بار جب مسانید ابو حنیفہ چھپی تو انہوں نے اس کی تخریش کی بھی انہوں نے چھپائی تھی یہ دیوبندی جو ہے ان کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کڈنیپ سے مراد کیا ہے یہ دیوبندی کیا کرتے ہیں پرانے زمانے کے علماؤں کو اپنا دکھا دیتے ہیں تو الحمدللہ ابھی مجھے معلومات ہوئی کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی درود سلام کی فضیلت کھڑے ہو کر سلام پڑھنا اور عید میلاد النبی کی فضیلت پہ تو وہ کتاب انشاءاللہ اللہ میرے پاس ایک پندرہ دن میں آ جائے گی چھوٹے بھائی نے لے لی ہے میں کو چھوٹے بھائی سے لینا ہے چھوٹے بھائی دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو اس کو بھی اردو میں انشاءاللہ اسلامی محفل پر ڈالنا ہے کہ جب بھی کسی چیز کا آپ مطالعہ کریں تاریخی مطالعہ تو اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ مل جائے جس سے یہ ثابت ہوا کہ ان بزرگ نے عید میلاد النزی کے جشن میں شرکت کی یا توصل کیا یا استغاثہ کیا استغاثہ یعنی یا رسول اللہ کا لفظ کا استعمال کیا یا شیخ عبد القادر جیلانی یا فلان جو بھی یا اس طرح کی دعا مانگی یا اللہ بحق کے نبی میری دعا کو قبول کر یا اس طرح کی دعا مانگی یا اللہ رسول اللہ کے وسیلے سے میری دعا قبول کر فورن ایک پینسل لیں اور وہاں مارک کر دیں الحمدللہ للہ بریلی شریف میں میری جو ہے دارالفتا میں تمام مفتیوں کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی تو یہ ایک آپ پینی نظر بنا لیں پھر آپ کیا ہے وہ عالم کو پھر ہم انٹرنیٹ پہ لائیں گے کہ بھئی فلاں بزرگ تھے ان کا یہ کال تھا ابھی جیسے آپ سب نے دیکھا ہوگا شیخ احمد ذرک شیخ احمد ذرک جو ہے وہ امام قستلانی کے شیخ ہیں حدیث کے بھی امام ہیں فقہ کے امام ہیں شافعی تھے اور بہت بڑے اولیاء اللہ بھی ہیں نو سو ہجری کے آس پاس ان کا وقت رہا ہے وقف رہا ہے انہوں نے کہا اگر میرے کسی مریض کو تکلیف ہو تو وہ یہ کہے یا شیخ زروق میں اس کی مدد کو پہنچوں گا یہ اوریجنل فارسی کتاب جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بستان المحدسین میں یہ واقعہ لکھا تھا جس کو اسکین کر کر انٹرنیٹ پر ڈال دیا گیا ہے اب جو میں ایک چیز کی تلاش میں ہوں اگر کسی بھائی کے پاس ہے حسام الحرمین حرمین کا اگر کسی کے پاس عربی نسخہ ہے میرے ہاتھ میں اس وقت جو ہے حسام الحرمین کا اردو ترجمہ ہے تمید الایمان کے ساتھ اگر کسی بھائی کے پاس انٹرنیٹ پر عربی ہے مجھے معلوم ہے لیکن میں انٹرنیٹ کے نسخے کی تلاش میں نہیں ہوں کیونکہ مجھے شک ہے کہ انٹرنیٹ کے نسخے سے دو لفظ غائب ہیں جو میں بتانا نہیں چاہوں گا مائک پر مجھے اسی چیز کو دیکھنا ہے کیونکہ اردو ترجمے میں وہ دو لفظ ملتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ علامہ صاحب کے پاس بھی اردو ترجمہ ہے ابھی ہم لوگ کانفرنس میں دیکھ لیں گے کہ ان کی عبارت اور میری عبارت ایک ہے کین کی ضرورت نہیں پڑے گیا حضرت آپ صرف اپنے نسخے کو اٹھا لیں گے دیکھ لیں اگر کسی بھائی کے پاس سامل الحرمین کا عربی نسخہ مل جائے چھپا ہوا انٹرنیٹ پہ عربی عبارت ہے پر لیکن اس میں دو لفظ غائب ہے اس لیے انٹرنیٹ کی بات نہیں اور یہ چھپا ہوا اگر کسی کے پاس عربی ہو تو برائے مہربانی بتلا دیں ارے اہل توحید پھر آ گئے مدد کرتے ہیں یہ کہاں یہ کہہ کر کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو سنی مسلم ارے بھائی آج پھر آ گئے اہل توحید ارے اہل توحید بھائی آپ سے میں نے اس دن دو سوال کیا تھا توحید صاحب نے کہا مائک پر مدد صرف ان سے مانگنی چاہیے جو حاضر اور ناظر ہوں کہا تھا آپ نے آپ اللہ کو حاضر ثابت کیجئے یاد ہے آپ سب کو بھائی آپ نے بات کہی تھی توحید بھائی بتائیے مسلمان ٹائپ کیجیے ون آپ نے کہی تھی نا مدد اس سے مانگو پھر جو حاضر ہے اور اب حاضر نہیں ثابت کر پائے تھے خیر میں مائک فری کرتا ہوں میرے آواز میں یہ پرابلم ہے علامہ صاحب کیا انشاءاللہ کانفرنس میں جائیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صاحب ابھی آ رہی ہے ابھی آواز بہتر ہے میرے بھائی اگر آواز بہتر ہے پہلے سے صحیح ہے ولیم ٹھیک ہے تو مجھے ذرا بتا دیں جی جی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی تحریک بھائی ہمیں جو ہے جو ہے وہ اچھا تم یہ یہ تعریف بھی جو ہے نا کسی جگہ سے ہمیں دکھا دو کہ جو جو سنتا ہے اور جو دلوں کا راز جانتا ہے اس کو حاضر کرتے ہیں یہ کہ کہاں پر جو ہے وہ یہ تعریف لکھی ہوئی ہے یہ بھی ذرا یار بتا دو بہت شکریہ ہوگا ہم تو چاہے نا یار آپ بڑے جو ہے نا آپ نے تو سب کچھ پڑھ کے جناب سب کچھ سیکھ لی ہے جی آپ کو تو قرآن بھی آتا ہے اور جناب حدیث بھی آتی ہے آپ ایک قائد پڑھتے ہیں اور جناب اپنا جو ہے وہ سب آپ گلو اچھا میں نے کب گلو کیا ہے چلے ٹھیک ہے یار اچھا میں اپنی جنک متافک کی طرف آتا پہلی بات تو یہ ہے کہ سنیمس بھائی ہمیں چاہیے انگلش میں جو ہے نا ہر ٹاپک کے اوپر تقریباً دس پندرہ منٹ کی ایک اسپیچ سنی تاریخ کی اردو میں نہیں فی ہمیں انگلش میں چاہیے اردو میں بہت ہے میرے بھائی اردو میں ڈالنے کے لیے بہت ہے ہمیں انگلش میں چاہیے اس کے اوپر اسلامی ایجوکیشن کے اوپر ڈالنے کے لیے تو سنی مسلم بھائی اب آپ بتائیں کب کا ٹائم آپ دیتے ہیں اگر آج ہی ہو سکتا ہے تو جناب نیکی اور کام میں دیر تو نہیں کرنی چاہیے میں بھی بس ابھی گھر جا رہا ہوں تو انشاءاللہ بیٹھ کے سب بھائی مل, مل, مل کے ہمیں ترکیب کر لیں گے کم از کم چلے دو ٹاپک کے اوپر تو ہو ہی جائے اور مطلب بدا کے اوپر اور چلے یار سن لگ ہم کہنا وہ تو مجھے وہ تو ہے ابھی یوٹیوب پر بھی ڈالا ہوا ہے تو وہاں مطلب وہاں سے کاپی کر لیں گے بدا پر اور کسی ایک اور پر انشاءاللہ بات ہو جائے گی ایک تو آپ کے مائک کیوں کیا ہوا یار میرے مائک کو کیا ہوا میرے مائک کو کچھ ہوا کیا دوسرا اہل توحید صاحب کے لیے میں نے وہ حدیث بھی نکال لی بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل ہونے سے پہلے ہی فرما دیا کہ میں ابھی جو ہے وہ حلت اس کے اوپر بیان بھی کر رہے تھے انہی کے لیے بیان کیا تھا لیکن یہ بھاگے تھے ابھی پھر آ گئے ٹھیک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل ہونے سے پہلے ہی فرما دیا کہ میں اپنی بیوی بی کو اچھا سمجھتا ہوں اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگائی جا رہی ہے میں اس کو بھی اچھا سمجھتا ہوں تو حدیث میں آپ کو سناتا نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میرے بھائی مجھے ایک منٹ کر پانچ منٹ دے دیں مجھے گھر پہنچنے میں ابھی ٹرائی کر رہا ہوں تو میں آپ کو ابھی جناب گھر بیٹھ کے آرام سے میں آپ کو آپ جائیے گا نہیں اچھا ٹھیک ہے تو میرے بھائی اس شخص کو شرم آنی چاہیے شخص کو, شخص کو اور اس کے بلیو میں شیعہ میں اور اس کے بلیو میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ کہے کہ تیس دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی روزہ کی جو ہے وہ کردار کے بارے میں نہیں تھا معلوم کرو توحید توحید تم نہیں ہو تم اہل بگارتی ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بختان باندھے کہ آپ کو تیس دن تک اپنی روزہ ہے کردار کے بارے میں نہیں معلوم جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے تم جا کے پڑھو تم نے پڑھا کیا ہے تم نے ایک ایک تم نے آیت پڑھی اور آگے جناب تم آ یہاں پہ جی میں نے جناب آیت پڑھ لی جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ سب سو سال یعنی کون ہے وہ آ جناب یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ عقیدہ امین سنا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں تو رافلیوں میں اور ہارجیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو مارڈرن ڈے مطلب ہارجی ہیں وہ جناب اس طرح کے جو ہیں وہ بھابھی ہیں جو جناب جن کے لیے صحابہ کا کول بھی جو ہے وہ کجرت نہیں ہے جن کے لیے سرفرسہ صالحین کا عمل بھی جو ہے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے جی جو ہے وہ جن کے نزدیک حاؤ ما تہ تیس دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤٹ رہا کہ میری جو ہے وہ بیوی کا جو ہے وہ امدی کردار کیا بھائی تمیز کے دائروں میں تم تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بات کرتے ہو تو تم جو ہے وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہو تم نے یہ کیسے بات کی کہ آپ کو تیس دن تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی کا جو ہے امیر کردار کیا ہے تمہیں شرم نہیں آئی جب میں نے تمہارے بارے میں بات کی ہے تو تمہیں بڑی جناب تمیز یاد آئی ہے جب سیدہ فائشہ کے بارے میں ہے, جو ہے وہ ایسا گندا عقیدہ اور ایسی گندی ذہنیت تم نے پیش کی ہے تمہیں شرم نہیں آئی تمہاری غیر جو ہے وہ مر تھی غیر انسان بہتان لگاتی ہو کیا تم نے اس دن نہیں کہا کیا تم نے اس دن نہیں کہا کہ آپ کو تیس دن تک نہیں پتا تھا کیا آپ کو تیس دن تک نہیں پتا تھا بولو لکھو کیا تم نے اس دن نہیں کہا بولو میرا عقیدہ الحمد للہ توحید والا ہے میری توحید فرشتوں والی ہے میری توحید فرشتوں والی ہے شیطان والی نہیں میری توحید میں تعظیم شرک نہیں ہوتا وہ, وہ شیطان کی توحید ہے جس کی توحید میں تعظیم شرک ٹہرتی ہے جس میں ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم ٹھہرے جس میں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پر لامت کیجیے میں ایسے برے مدد کے اوپر لانت بیچتا ہوں جس میں انبیاء کی اورابا کی کی صحابہ کی تعظیم کو شرک سمجھا وہ توحید نہیں ہے بلکہ وہ شیطانی شیطانی جو ہے وہ روش ہے سمجھا آ تو تم پہلے آ کے اوپر آ کے بتاؤ کہ تم نے اس دن نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس دن تک بالکل پتہ نہیں تھا جب, جب چلا جھوٹے کزاب اور پہلے جواب تو دو اور پہلے سعیدہ عائشہ کے بارے میں تو امین نے جواب دو باغتی ہو ابھی ہم کبھی آتے ہو علم غائب کے اوپر بات شروع کرتے ہو پھر غیر ہندا کی طرف جو ہے وہ بھاگتے ہو پھر جناب جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ غوث کی طرف بادہ کی طرف باغتی ایک ٹاپک پہ تو رو مشیار کی اولاد ہاں تو تم تو تم بہت بڑے بغیرت ہو نا جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس دن تک اپنی زوجہ کے کردار کے بارے میں نہیں پتا تھا وہ بغیرت ہے وہ بغیرت ہے وہ, وہ, وہ حبیس ہے کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی رزا کو اچھا جو ہے وہ سمجھتا ہوں اور جس کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے وہ توہمت لگائی جا رہی ہے میں اس کو بھی اچھا ہی جانتا ہوں عدیس انسان تو ابائی تجمے اور شی میں فرق کیا ہے کیا شیعہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کی شان میں گستاحی کر کے اگر کافی ہوتا ہے تو ایک خارجی بابی اگر یہ کہے کہ تیس دن تک نبی کریم کو یہ معلوم نہیں تھا تھازب اللہ معذ اللہ کہ ان کی بیوی کے اوپر جو تہمت لگ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو وہ حبیس ہے وہ حبیس ہے حبیس جی ماننا چاہتا ہوں دیوانہ بھائی آپ لینے کوئی فرق نہیں ہے خارجیوں میں اور راسدیوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ دونوں حبیس ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم میری آواز آ رہی ہے قادری رضوی اختاری بھائی اللہ پہ کرو فرمائے اور رضوان بھائی آپ نے ابھی جو باتیں کی وہ بالکل صحیح ہے ابھی اہل حدیث یہ جو اہل خبیث ہے یہ جو توحید والا اب میں اس کو اس کے جن باپ داداؤں کو یہ کہتا ہے نا کہ میں دیوبنیوں کا مجھے جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں اب ان کے باپ داداؤں کی دستان نے سناتا ہوں سب سے پہلے ان کے باپ گند ہی گند کوئی شک نہیں ارے خبیث لوگوں تم لوگوں اتنی سوچو کہ جس نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے میں اطہر پر اللہ تعالی نے مکھی کو بیٹھنے تک نہیں دیا جن نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سایہ مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا کہ کہیں میرے نبی میرے مشبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اطحر پر کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے ارے جس نبی کی یہ شان ہے کہ جن کے جسم اطہر پر جسم اقدس پر معطر و معمبر جسم مبارک پر کہ جن نبی علیہ سلاط و السلام کا پسینہ مبارک کہ جس پسینہ مبارک کو ایک بار جو بندہ لگا لیتا تو اس کا گھر جو ہے وہ خوشبوؤں والا گھر کہلانا شروع کر دیتا ارے بدبختو اس نبی علیہ اللہ تو السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ اللہ کیسے کسی گندی عورت کو جوڑ سکتا ہے ارے خبیسوں تم جا کے پہلی اپنی ماں سے اپنے باپ کا پوچھو کہ تمہارا باپ کون ہے ارے لانتی اللہ کے بندو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا سیکھو نہ کہ اللہ تعالی کے نبی علیہ السلات وسلام کی ذات مقدسہ پر گند اچھالو حبیسوں یاد رکھو کہ نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے نجدیو تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں کہ جن لوگوں نے آج تک مسلمہ کا اور پھر یہ غلام احمد قادیانی اور تمہارا نانوتوی تمہارا گنگوہی تمہارا تھانوی جن خبیسوں کی قبریں تک مٹ گئی ہیں اور دوزخ میں جل رہے ہیں اور میرا یہ عقیدہ اور ہم سب سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی گستاحان رسول ہیں وہ جہنم میں اللہ کے عذاب وطاب میں گھرے ہوئے ہیں ارے بدبخت تو اتنا سوچ کہ تیرے وہ نب... ہمارے وہ نبی تیرے وہ آقا جن کی بدونوں تیرے خبیص تر پیدا ہوا ہے کہ وہ ترے آقا میرے آقا ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے اللہ تو صحیح حدیث میں یہ کہہ چکا ہے یہ پایا سبوت تک یہ حدیث پہنچ چکی ہے خود محبوب اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم کچھ بھی پیدا نہ کرتے کچھ بھی نہ بتاتے حتیٰ کہ اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتے ارے بد جن نبی علیہ السلاۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو وجود میں لایا اللہ نے سب چیزوں کو, جن ان تمام چیزوں کو بنایا ان نبی علیہ سلاۃ وسلام کے صدقے میں بدبخت تو بھی پیدا ہوا اور تو ان نبی علیہ السلاۃسلام پہ چھاڑ رہا ہے ان کی اہلیہ مباقہ اماں ایشا صدی کا ارے خبیص روم چھوڑ گیا خبیث روم چھوڑ گیا کیوں کہ اب آئی بات اب لگی نہ چھوڑ خبیز کو اس ایسے خبیصوں کو ایسے ہی انداز میں بات کریں ان سے تمیز سے بات کرنا بھی یقین جانے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے بے وفائی ہے کہ ایسے خبیصوں سے, سے دائرے میں رہ کے بات کرنا بھی میں توہین سمجھتا ہوں سنت کی اور سنیوں کی ان خبیصوں کو تو جو سر عام ننگے کر کے ان کے جوتے مارنے چاہیے ان کا باپ اس کا باپ اشرے تھانوی یہ کہتے ہیں کہ ابھی کہہ رہا تھا کہ تم اولیا سے مدد ثابت کرو اس کا باپ محمد بن علی بن شوقانی اس کا نظریہ جسے مجمل زوائد میں ہے کہ حدیث یعنی اے اللہ کے بندوں اس سے روکو کہ راوی سب قابل بھروسہ ہیں اور اس حدیث میں ان انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے جن کو انسان نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ فرشتے اور نیک جن اور اس مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ جب سواری بھاگ جائے تو بنی آدم سے مدد طلب کرنا جائز ہے یعنی کہنا کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اور پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس کا نظریہ یہ ہے امداد المشتاق صفحہ ایک پہ لکھتا ہے ایک, ایک کلام اس نے لکھا اس کا ترجمہ کچھ بلکہ اس کلام اس اس میں اس نے یوں لکھا کہ آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا بلکہ دن مشرق کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملہ اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا صلی اللہ علیہ وسلم ارے یہ تمہارا تمہارے باپ دادا جو بندیوں تمہارے باپ داداؤں کا یہ عقیدہ ہے اور پھر ایک اور جگہ پہ یہی امداد و مشتاق میں کلیات امدادیا سفا نبے نالا امداد غریب صفا بائیس میں یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں کہ یا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فریاد ہے اے حبیب کبریا فریاد ہے سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے جب تمہارے باپ دادا تمہارے کابرے دو بند یہ جی حضور میرے پاس امداد المشتا کے اس کے حوالے موجود ہیں میرے پاس وہ حاصل ہو سکتی ہے ان میں لا کے تو آپ کو انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا میری رسائی ہے انشاءاللہ دعا اللہ اللہ کرم کرے میں انشاءاللہ لے آؤں گا ان شاء اچھا پھر اشرف التھانوی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عہو کو مشکل کشا کہنا جائز ہے یا نہیں تو جواب میں لکھتا ہے کہ اگر مشکلات کہنی یا مراد ہیں تب تو جائز نہیں یعنی کہ مشکلات جیسے کہ اللہ ازب سے مشکلات کا حال طلب کرنا اس طرح کہنا تو جائز نہیں ہاں اگر مشکلات علمیہ مراد ہیں تو جائز ہے ان خدیثوں سے کو یہ پوچھے کہ امداد طلب کرنے کا معنی کیا ہے استمداد ہے کیا جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اس دین کی مدد کرو قرض کر حسنا دے کر دین کی مدد کرو تم آج اللہ کیا اللہ ہمارے اللہ ہمارا محتاج ہے جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میرا نبی آئے ڈر سناتا ہوا اور اس کی تصدیق کرتا ہوا کہ جو میں نے تمہیں بھیجا تمہیں دے کر بھیجا جب وہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم میں آ جائے وہ ظاہر ہو جائے تو تم ان کا ضرور بالضرور ضرور ساتھ دینا اور ان کی مدد کرنا اور پھر جب اللہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور ان پہ ایمان بھی لانا تو خبیسوں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی مدد کرنا ان پہ ایمان لانا تو محدود اللہ کہ اللہ یہاں پہ شرک کا جو ہے وہ حکم دے رہا ہم کو ارے خبیسوں تمہاری عقل ماری گئی ہے تم پہ سم بک من ام یون لاہم یو لا کہ تمہارے دلوں پہ کانوں پہ زبانوں پہ آنکھوں پہ مورے اللہ نے ثبت کر دی ہیں تم نہ سمجھنے کے ہو نہ ان کو جاننے کے ہو اور نہ ہی تم رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف اللہ کی رحمت کی طرف پلڑ سکتے ہو اسلام بھائیو ولہ ہی یقین کیجئے اگر یہ سبھی رہتا تو اس کے میں دو چار اور سنا تھا اور پھر انہی کی اکابری جس کا امداد فتح صفر ننانوے باب کتاب قطاب العقائد میں یہی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں اشرف السانوی لکھتے ہیں لکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسم نامے ارد کرتے ہوئے تھانوی لکھتا ہے کہ یا شفیع عیباد خود بھی یدی ان تفل مدی بستگیری کیجئے میری اے نبی کشمکش میں ہوں کشم کش میں تم ہی ہو میرے ولی لئی سلی مولجا سوا کا اگز مسن سی سن بجس تمہارے ہے کہاں میری پنا فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی ہے اگسنی ابن عبداللہ کن مغیثی اے ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف اے میرے مولا میری خبر لیجیے اور یہ شمیم الطیب ترجمہ شیم الطیب ترجمہ شیم الحبیب صفح 45 میں معذرت لکھنا چاہوں گا یہ شیم الطیب ترجمہ شیم الحبیب سطح ایک سو پر ان کا یہ قصیدہ لکھا ہوا یہ استمداد لکھی ہوئی ہے دعا لکھی ہوئی ہے عربی میں لکھی ہوئی ہے اور پھر قاسم نانوتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ باد کرتے ہوئے لکھتا ہے کیا اسلامی کو میری آواز آ رہی ہے حضور بزم رضا علامہ صاحب ہمیں موجود ہیں حضور علامہ صاحب اگر کوئی زیر زبر میں غلطی ہوگی ہو تو معاف فرمائیے گا ایک علم سے نا بل آدمی ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میری اس بھی فرمائیے گا اور میری مدد بھی فرمائیے گا اور یہ قسم نوتی حضور نبی علیہ وسلم کی بارگام کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کروڑوں جرموں کے آگے یہ نام یہ نام کا سلام کرے گا یا نبی اللہ مجھ پر کیا یا مدد کر اے کرم اشمدی کا تیرے سوا نہیں یا قاسم بے قس کا کوئی شامی کار یہ قصاعد قاسمی سفا چھ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور پھر محمود الحسن کا نظریہ یہ شاشی القرآن صفحہ دو میں لکھتا ہے کہ ایا کا و بدو ایا کی تفسیر کرتے ہوئے محمود الحسن لکھتا ہے اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت مدد کرنا مدد طلب کرنا در حقیقت حق تعالی سے استعانت ہے اور یہ خبیصوں تمہاری مت ما ماری گئی ہے اہل سنت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دکھا دو کہ جس میں سنیوں نے یہ لکھا ہو کہ اولیاء کرام جو ہے وہ اللہ کی عطا اٹا کے بغیر ہماری مدد کرتے ہیں وعلیکم السلام ارے اولیا اولیا کی جو بھی مدد کرتے ہیں ہمارا یقیدہ ہے ہمارے اندر علماء بھی موجود ہیں کہ اللہ کی عطا سے اللہ کی بارگاہ سے کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں وہ مقبولانے بارگاہ الہی اجزا وجل ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں رضوان بھائی ویلکم وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے ان کے مراتب ہیں ان مراتب یہ بھی انہوں نے سائن ان کیا تو ابھی جو ہے وہ ان کے مراتب ان کے مقام انہوں نے جو اللہ ازبلہ نے ان کو عطا فرمایا ہم تو اسی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں وہ بھاگ گیا بھائی میرے سبھی اس کو جب دو ہی باتیں سنائی تو وہ بھاگ گیا ٹھہر نہیں سکا ان شاء اللہ ارے ہم جیسے جو ہے وہ انپڑھ سنیوں کے آگے یہ جو نہیں ٹھہر سکتے تو ہمارے انمائے کرام کی بارگاہ میں آنے کی ان کی ضرورت کہاں ہے یہ جھوٹے لعنتی جب حق بات کی جاتی ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں الحمدللہ للہ بگا دیا بھائی اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ ان شاء بگا دیا اس کو اب اگر غیرت والا ہوا تو آئے گا نہیں اور اگر اس نے بات کو سمجھ لیا تو اللہ کرے سننی ہوگی آ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ تو ایس ایچ او ملیر بھائی میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں آ, میں آپ کا جب نک دیکھتا تھا یہاں پہ تو میں شو مالیر کہتا تھا سمجھ نہیں لگتی بعد میں پتا چلا کہ یہ ایس ایچ او ملیر لکھا ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں بس وہ سمجھ نہیں سکا اس کو ایس ایچ او ملیر تو آئیے انشاءاللہ اب آپ مائک پہ آ جائیے اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو تو حضور بزم رضا علامہ صاحب ہمارے اندر موجود ہیں تو حضور آپ میری سلق بھی فرمائیے گا کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائیے گا اللہ تعالی ہمیں شک اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کے ساتھ اہل سنت میں ہی رہنے کی اور اسی میں ایمان و حفیظ کے ساتھ مدینہ شریف میں موت عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ومخفرہ. ماشاء اللہ ریوانش بھائی ویسے یہ صحابیت وہ ناصور ہے جس نے نا ابیا کرام صحابہ کرام انبیاء کرام اور اللہ ال کے ذات بھی ان کے عقیدے کے حساب سے اگر دیکھا جائے نا تو سب کشان میں انہوں نے گفتگا کی, کی. ابو یہاں پر شرک شرخ شرخ شرخ شرخ شرک کر کے چلا گیا قرآن کے حوالے سے انبیاء کرام کا جو ذکر موجود ہے اگر صرف حابیت کو دیکھا جائے تو وہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ساتھ مبارک کو بھی نہیں چھوڑا حضرت یوسف علیہ نبینہ والے فرات و سلام اپنے بھائیوں کو اپنی کمی سے مبارک اتار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے والد کے چہرے مبارک پر ڈال دینا تو ان کی آنکھیں کو جو نور ہے وہ آئے جائے گا اگر فہابیت کا عقیدہ اٹھا کر دیکھنے تو پھر حضرت یوسف والا نبی والا صلاة والسلام کے جو بھائی ہیں وَمَعَذَ اللَّهُ مشرک ہو جاتے ہیں وَمَعَذَ اللَّهُ تو جب ہاتھ جو شیر پڑھا تھا سیدی اعلیٰ ازر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رحضان بھائی نے وہ بالکل ان پر فٹ بیٹھتا ہے بہادیت پر اور وہابیوں کے جو جد امجد ہیں نام تھا ان کا ابن عبد الوہاب نجوی میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کل میں انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پہ لے کے آؤں گا وہ تجارت کے سلسلے میں کہیں اپنے شہر سے دور گئے اور تین سال بعد جب وہ واپس آئے یہ بھی ایک ہفتے کا تھا میری وائف آ ہے یار نجبی ایک ہفتے کا تھا اور آ کر اپنی بیگم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ کہاں سے آ گیا ایک ہفتے کا تھا تو جناب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حرام کی اولاد ہے اس کا تو باقی جناب کوئی اور ہے. تو اس نے جو اپنی بھی نسل چھوڑی ہے دنیا میں انہوں نے یہی کرنا ہے نا کیونکہ جو بھی خوش ساکر ہوگا وہ خلط و ہوگا حرام کی اولاد ہوگا کل میں اس کی بناتا ہوں کیا نامیز کا یار میں نام بھی سو جاتا ہوں لوگ ایک ان خبیشوں کے نام بھی مجھے یاد نہیں رہتے سب آرے پیڑے ہو جاتے ہیں لبانتی نہیں آتے اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ ان کے نام بھی نہ آئیں میری سوال ماشاءاللہ جناب صحیح کہا آپ نے خارجیت اور شیعت میں کوئی فرق نہیں ہے نام کا فرق ہے باقی یہ بھی غصاف ہیں اور وہ بھی گفتاخ ہیں یہ دونوں ہی گستاخ ہیں ان کو دلی سکون ملتا ہے حضور علیہ ولاۃ و السلام کی مبارکباد پر تنقید کرنے سے نہ جانے ان خبیصوں کے دلوں میں محل لگا دی گئی ہے یہ کیا ہوا ہے کہ اگر ان سے صحیح بات بھی کی جائے وہ بھی ان کو زہر محسوس ہوتی ہے اور امت مسلمہ کو یہ شیر چھی شیر کر کے نا اپنے آپ کو بہت بڑا توویزی ثابت کرتے ہیں حالانکہ یہ سب سے بڑے مشرق ہیں یہی سب سے بڑے شیطان کے دوست ہیں اور ان کا کوئی مذہب نہیں ہے کوئی دین سے ان کا تعلق نہیں ہے یہ سب کے سب دجال ہیں دجال ہیں خیر رضوان بھائی تشریف لائیں یار وہ تو سے کیا بات کرنی ہے چلافا ہو گیا وہ شروع کروں تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے جانے دفاع کریں نالد بھیجیں لوگوں سے رضوان بھائی آئے تشریف آئے آپ پانی وغیرہ پی لیں رضوان بھائی ایک گلاس انڈر ویسے آپ اگر آیا نا تو مجھے مائک دے دیجیے گا باقی سب میٹ پہ چلے جائیے گا میں اکیلے نہیں پٹ گا اس سے السلام علیکم و اللہ آواز آ ہے کیا نہیں بات کی وجہ سے میں آیا کہ یہ مسئلہ اگر ہماری ماں کا ہو تو ہم جناب مطلب غصے میں آئے ٹھیک ہے ہماری والدہ کو جو ہے وہ کوئی گالی دے تو ہمیں بہت غصہ آئے لیکن جب سب ایمان والوں کی ماں کے بارے میں اور پھر صرف جو ہے وہ مطلب اس نے شیعوں کی طرح سیدہ عائشہ کے اوپر تو مطلب تہمت نہیں امی لگائی شیعہ ایک سٹیپ اور جناب امین بہادری نے جو ہے وہ دوسرا سٹیپ بھی لے لیا یعنی تیس دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ میری جو ہے وہ زوجہ کا جو ہے وہ کردار کیا ہے اب یہ میں نے حدیث نکالی ہے میں اس میں سے آپ کو جو ہے وہ یہ مطلب الفاظ یہ پوری حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو ابھی جو ہے وہ لنک دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک منٹ رات پہلے میں آپ کو لنک دیتا ہوں آپ پوری مطلب اس میں حدیث نمبر 6 اور سات آپ دونوں جو ہیں یہ پڑھیں اور اور پھر مطلب اللہ کی شان کے یہ میں مطلب وہابی ویب سائٹ سے ہی میں نے یہ مطلب نکال ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب استعمال کیے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ کاپی کرتا ہوں آپ چھ نمبر اور سات نمبر جو ہے وہ حدیث پڑھ لیں تو اس میں جو جو سرچ میں مطلب نمبر ہے چھ ویسے اگر کسی کو چاہیے تو یہ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی بک نمبر 48 حدیث نمبر 829 اور اسی طرح بک نمبر 48 میں حدیث نمبر 805 ہے 805 اور 829 اچھا یہ آپ جو ہے وہ جناب آپ دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اپنی, اپنی فیملی کے بارے میں اللہ ہین ہیلپ می ٹو ٹیک ریوینج اوور دا مین ہو ہیز ہارڈ می اینڈ and دا ریپوٹیشن آف مائی فیملی بائی اللہ آئی ہیو ناٹ ناؤن اباؤٹ مائی فیملی اینی تھنگ ایکسپٹ گڈ اینڈ دے a man about whom I did not know anything except good second quality hadith number 829 or hadith number 805 805 or 829 805 and 829 سرکار علیہ سا وہ سلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنی فیملی کو جو ہے کہ امی کون ہے کہ جو مطلب مجھ سے جو ہے وہ مطلب وہ شخص امین بدلا لے یعنی ابھی جیسا جی جی کہ حضرت نے بیان میں بھی, بھی فرمایا وہ بھی عبداللہ بن ابئی تھا ٹھیک تو آپ نے نہ صرف اپنی جو ہے مزوجا یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ ودی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بتا دیا کہ میں اپنی جو ہے وہ فیملی کو جو ہے وہ اچھے کے سوا کچھ نہیں سمجھتا بلکہ جس کے ساتھ تہمت لگائی جا رہی ہے اس کو بھی میں جو ہے اور صرف اور صرف اچھا ہی جانتا ہوں اللہ اکبر اور یہاں پہ جناب بابی صاحب آ رہے ہیں اور آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس دن تک معلوم ہی نہیں تھا کہ جناب جو ہے وہ یہ جو, جو مطلب تہمت لگائی جا رہی ہے سیدہ عائشہ کے اوپر یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو بھائی پھر ان میں اور شیعوں میں کیا فرق ہے شیا بھی سیدہ عائشہ کو گالیاں بکتے ہیں اور یہ خبی چلیں گی وہ تو سیدھی گالیاں بکتے ہیں اور یہ ان کے جو ہے وہ کردار کے اوپر شکر ہے اور پھر ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلب ملا رہے ہیں یہ ان کی توحید ہے نام جناب رکھا ہوا ہے اہل توحید بالکل پیوتر دو ناجائز فلاد نے تو اس لیے یہ بات ہے اور پھر وہ اوپر سے جو ہے وہ بڑی جٹائی کے ساتھ جمع ہوا ہے ہاں میں نے کہا تھا اور میں اس کے اوپر قائم ہوں اور پھر کہہ رہے جی تم جائیں وہ میرے اوپر بہتان آن باندھ اور بھائی جب تم خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا تو, تو پھر میں نے کیا مطلب تمہارے اوپر بہتان باندھا کہ تم نے یہ بات نہیں کی کہ تیس دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معلوم ہی نہیں تھا سیدہ عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ بالکل جی بالکل گل بالکل توڑی صحیح ہے سمجھ جائیں گے جب انشاءاللہ قیامت کے دن جو ہے ڈنڈے پڑیں گے تو سب جناب پتا چل جائے, جائے گا یہ جناب آپ لنک سیو کر لیں انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے وہ بات ہو تو اس دن چونکہ میں مطلب حدیث میں نے کہا ابھی تک یہ مطلب حدیث ہے لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کون سی کتاب میں ہے تو میں نے حضرت سے اسی دن پوچھ لی حضرت نے تو میں کل جو ہے وہ دے دوں گا تو میرے پاس ایک لنک تھا میں نے اس میں ایسے ہی سرچ کیا تو مجھے جو ہے وہ مطلب حادیث مل گئی تو بہرحال آپ آ جائیں مائک کے اوپر دیوانہ بھائی دردناک ان شاء اللہ کا خوف کرے بشرح بھی جو ہے وہ بھی انہیں کا بھائی تھا ہمیں جو ہے آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے جناب وہ بھی شرابیا کبابیا تباہ کریں اس کو جی جی پوچھیں جی حضرت ہیں روم میں ہیں ان شاء اللہ آپ کو جواب مل جائے گا سنی مسلم بھائی بھی ہیں اور حضرت بھی ہیں تو آپ کو جواب جائے گا جزاکم ہوگا. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا میری آواز آ رہی ہے جزاک اللہ خیر جزاک میں اصل میں وہ معذر چاہوں گا میں دیکھا نہیں میں نے کسی کی در میں ایک اسلمبائی آئے ان سے بات کر رہا تھا تو سی توجہ بڑھ گئی تو میں نے بھائی آپ کی ساری باتیں سنی نہیں ہیں میں معذر چاہوں گا کیونکہ میں مہمان اس میں دروازہ کھولنے چلا گیا تو بہرحال وہ حدیث میں نے پڑھوں گا بعد میں اس کو انشاءاللہ اور انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں وہ جو آیا تھا کیا نام تھا اس کا وہ جو تو اس نے ایک سوال کیا تھا کہ کسی کو یعنی کہ امام اعظم سید آزمرض اللہ تعالی نو کے بارے میں اس نے جو ہے کچھ بات کی تھی کہ آپ ان کو کیوں مانتے ہوں کچھ طرح کا کہ اصل میں میں ٹیکسٹ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ لکھا کہ میرا سوال یہ ہمارے گیون چیک بھائی انہوں نے کوئی سوال کیا تھا تو اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو آپ کا سوال اصل میں, میں پورا نہیں پڑھ پایا ہوں پر آپ سے کریں ہمارے انشاءاللہ یہاں ہمارے اندر بزم رضا علامہ صاحب موجود ہیں تو آپ جو ہے ان اللہ ان سے بات کریں ان کو اپنا سوال لوں, پیش کریں انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ شاء آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے اور ابھی کسی نے لکھا ہے کہ زینی مفتی صاحب بھی ہے آئی تھنک ذاکر لکھا بھیا ذاکر ڈی تو ذاکر بھائی آپ ہمارے بزم رزاق صاحب علامہ موجود, صاحب ہمارے در موجود ہیں تو آپ ان ان کو پی ایم کر دیں ان تو وہ آپ کا جو بھی سوال ان کو پہنچا دیں ان تو وہ آ... آپ کا جواب ضرور ان شاء اللہ آپ کو لائف فرمائیں گے اس نے یہ نکی... یا غفت کہنے کے بارے میں کچھ بات کی تو مجھے وہ ساری بات یاد نہیں رہی ہے آمد آمد آمد آمد آمد آمد اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اسی سلسلے میں یعنی کہ یہ اختیارات اولیاء کے بارے میں غالباً تھا اس کا یا یوں کہنا کہ حضور یعنی کہ کسی کو یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں عزت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم یا علی کرم اللہ تعالی وج الکریم کہتے ہیں ایک چند لمحے مجھے اسلامی بھائی میں آپ سے بات کرتا ہوں السلام علیکم وبرکاتہ جزاک اللہ الجزا فی الدین و بارکات تو اللہ عزم الجل نے انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا حکم دیا جی ویلکم تو کیر بھائی تو وہ بھی میں نے آپ کو, پہلے عرض کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء اولیاء یہ مدد کرتے ہیں الحمد اور ہمارا یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور نہ یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے بلکہ یہ اولیاء کرام کے بارے میں یہ توشیبیوں کا سوکھ توحیدی وہابی دیوبندی بندی ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں ہاں یہ بات اور ہے کہ یہ جو بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اولیاء کرام کے بارے میں جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہی بات وہی چیز یہ اپنے علمائے کرام اور اپنے ان کے جو, جو ان کے باپ دادا ہیں ان کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کے لیے جائز ہے لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے ہمارے اولیاء اللہ رام رضوان اللہ علیہ کی بات آ جائے اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے تو وہ بات ناجائز ہو جاتی ہے کیونکہ جو بات ان کو لگتی ہے وہ جائز ہے اور جو ان کے ان کو نہیں لگتی یہ صرف اور صرف ان کے دلوں کے اندر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں جو بغض ہے صحابۂ ارام ردوان کے ذات مقدسات کے بارے میں ان کے دلوں میں جو بغض ہے ان کی جو مسلمان دشمنی ہے اسلام دشمنی ہے کیونکہ یہ وہاب نجدی عبد الوہاب نجدی جو تھا یہ اس کی اولاد ہیں ذاکر یا ذاکر بھائی آپ اس روم میں روز آیا کریں تو جب وہ سیشن ہو تو آپ اس میں ہمارے بزم رضا صاحب علامہ صاحب ہمارے موجود ہیں آپ, کی آپ ان سے انشاءاللہ رابطہ رکھیں وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے آپ رضوان بھائی کو پی ایم کریں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کب ترکیب ہوتی ہے آپ <تصفح> <تصفح> امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے تو ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ ایک تو یہ اب کون کون سی بات ان لوگوں کو بتایا جائے حضرات انبیاء علیہ صلاحت وسلام کے یہ منکر ہیں پھر حاضر و ناظر ہونے کے یہ ممکن ہیں اب حاضر و ناظر ہوں اور پھر حیات کے اور حیات صحابہ کرام ردوان جماعر کی حیات مقدسات کے بارے میں یہ یعنی اولیا کی جو حیات جو خفی ہے جو عالم برز کی ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی یہ ممکن ہیں اور پھر ہمارے صحابہ اللہ سابق کرمردان کا جو عقیدہ تھا حیات انبیاء علیہ ابیا کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ ہے یہ خصائص القدرہ نور العبسار صف پینسڈ پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ کچھ یہ بنتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعلّ عنحا فرماتی ہیں کہ جب میرے والد مشترم حضرت سعیم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علو بیمار ہو گئے تو انہوں نے مجھے وسیعت فرمائی کہ مجھے شضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس لے جانا اور اس طرح اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ, عز و و صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عل ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کر دیں اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے بقی شریف میں دفن کر دینا چنانچہ وشال کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالی ہو تو خجرائے مبارکہ کے پاس دروازے کے قریب لایا گیا اور اس طرح کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں ردیت عانل ہو اور خواہش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہو اور انہوں نے ہم کو وسیعت فرمائی تھی کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم داخل ہو جائیں اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو ہم واپس چلے جائیں تو حجرہ مبارکہ سے آواز آئی کہ انہیں داخل کر دو ہم نے یہ کلام سنا لیکن بولنے والا نظر نہ آیا خصاص کبرا کی روایت میں ہے کہ خجرائے نور سے آواز آئی کہ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو بے شک دوست اپنے دوست سے ملنے کا مشتاق ہے اس روایت کا خلاصہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ پتا چلا کہ حضرت سید البو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں اور اپنے غلاموں کی سنتے ہیں اور ان کی تمناؤں کو پورا بھی فرماتے ہیں حضرت زرکانی صفحہ تین سو تیرہ جل نمبر آٹھ میں لکھتے ہیں شتر عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علماء کا جو عقیدہ وہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں رضی اللہ عالیٰ علما کا قیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نو بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی قسم کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں ایک مرتبہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں کیے گئے یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ کا قیدہ ہے اور ساتھ ایک قسم کھا کر شاد فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں اور شہید قرآن کی روح سے زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو برا بلا کہا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تجھے ذلیل اور رسوا کرے تحقیق تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اذیت پہنچائی اور ازیت اسی بندے کو پہنچائی جا سکتی ہے کہ جو زندہ ہو جو محسوس کر سکتا ہو سمجھ سکتا ہو بات کر سکتا ہو جواب دے سکتا ہو یعنی کہ زندہ ہی کو تکلیف ہوتی ہے لو جی یہ تو ہی بھی پھر آ گیا شفاء الاستقام میں صفحہ نمبر ایک سو اور ایک, ایک سو پچپن پر یہ روایت موجود ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اپنے حجرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار قدس میں داخل ہوتی تو پردہ نہ کرتی تھی اور کہتی کہ یہ میرے شوہر یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی شوہر اور والد سے پردہ نہیں ہوتا اس لیے میں پردہ نہ کرتی لیکن جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں بزرگوں کے ساتھ دفن ہوئے ہیں تو پھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے شیاح کی وجہ سے خوب اچھی طرح پردہ کر کے قبر انور پر جایا کرتی ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے کہ امبیا اور اولیا اپنی قبروں میں زندہ ہیں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور پھر حضور سیدنا کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے سردار ہیں تو اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریفین میں مدفون ہیں تو اس وجہ سے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں انہیں کہ قبر انور میں ہوتے تو اماں ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں فرماتی ہیں کہ میں پردہ نہ کرتی پھر میرے ابا جان وہاں دفن ہوئے تو میں نے پردہ نہ کیا تو جب حضرت عمر فاروق جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو وہاں دفن کیا گیا تو میں پردہ کر کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتی اور پھر ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالی رح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ ملحق گروں میں کیل یا میک ٹھوکنے کی آواز سنتی تو اہل خانہ کے پاس پیغام بھیجتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت مت دو پتا چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور آپ کو شور و غل سے عذیت بھی پہنچتی ہے جیسے میں نے کیا کہ تکلیف وہی محسوس کرتا ہے جو زندہ ہو اور پھر دین رسم اللہ تعالیٰ کے جو اس بارے میں عقائد ہیں وہ بھی سنتے ہیں حضرت مل علی قاری علیہ اللہ البارکہ کا جو نظریہ مرقات جلد مرکات صفہ دو سو چوراسی پہ یہ عبارت رقم ہے غالباً جلد دومم ہے دوسری جلد ہے بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں رزق دیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی مدد بھی طلب کی جاتی ہے اور ایک اور جگہ میں مقات ہی کی جلد دو صفحہ دو سو بارہ میں شخص فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی دنیاوی اور رخروی زندگی میں کوئی فرق نہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر مزید لکھتے ہیں الانبیاء فی قبورہم اشیا یعنی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور پھر امام پستلانی یا فستلانی رضی العالیٰ کا جو نظریہ ہے وہ بھی سن لیجئے فرماتے ہیں کہ تحقیق ثابت شدہ ہے کہ انبیاء کرام حج کرتے ہیں اور طلبیہ کہتے ہیں پس اگر تو کہے کہ وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں اور تلبیہ کہتے ہیں شالانکہ وہ اپنے گھروں یعنی قبروں میں ہیں اور قبر عمل نہیں تو جواب یہ ہے کہ وہ شہدا کی طرح ہیں بلکہ ان شہدا سے بھی افضل ہیں اور وہ اپنے رب اضل کے پاس رزق دیے جاتے ہیں لہذا اگر وہ حج کریں یا نماز پڑھیں تو یہ عقل سے بعید نہیں مدینہ پھر آئے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور پھر آپ کو میں اکابری نے دیو بند کے نزریات کے بارے میں کچھ بتا چلو ٹھیک ہے گیون چیک بائی فی وانٹ یو کین گو نو پروبلم ٹیک کیئر ان شاء اللہ اتنا آپ کا سوال کیا تھا آپ سیرز کی ہے بزم رضا صاحب علامہ صاحب موجود ہیں ان کو دے دیں وہ آپ کو جواب دیں میں عالم نہیں ہوں تو میں آپ کا آپ کے سوال کا جواب کیسے دوں اب یقین سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرو فرمائے سچ کے میں مجھ پہ بھی کرو فرمائے جی انشاءاللہ تو آئیے اب اس بارے میں کہ حیات امبیا کے نام وسلام کے بارے میں جو اکابرین جو بم کے نظریات ان کے بارے میں سنتے انور کشمیری کا نظریہ فیض الباری جد دو صفحہ چوسڑ پہ لکھتا ہے کہ اس شدید سنگھ المبیا کی قبو رحیم یسلون یعنی کہ امبیا اپنے قبول میں زندہ ہیں کہ معنی یہ ہے کہ انبیاء کی روشیں عبادت افواج سے معطل نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی اس سے یہ پتا چلا اس تیسرے پاک سے انور کشمیری صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں کا معنی یہ ہے کہ امبیا کی روحیں عبادات و افعال سے معطل نہیں ہوتی بلکہ اپنے قبور میں اسی طرح عبادت کرتی ہیں جیسے کہ اپنی ظاہری زندگی میں کرتی تھیں اور اسی طرح تابعین کا حال ہے اللہ اکبر پھر شبیر احمد عثمانی کا نظریہ وہ فتح ملحم جلد ایک صفحہ تین سو پچیس اور تین سو پہ لکھتا ہے نصوص سے انبیاء کرام علیم السلاف اسلام کی حیات پر دلالت کرتی ہیں ارے بھائی حوالہ کس چیز کا پوچھ رہے کوئی امتی نہیں ہو سکتا ہے کوئی امتی آپ حضور تھوڑا سا اس کو واضح کریں سب آپ مائک پہ آ کے بتا دیں اپنا سوال مائک پہ گے کوئی نبی امتی نہیں ہو سکتا ہے جیونکومن مائک برو جیون بائی جیون کمن مائک اوکے الفرید مائک پہ یو اوکے uh no sorry uh just a uh, me your uh, uh, question uh, and i'll try to get answer for you inshallah okay okay jazaakallah uh ab main atom apni baat ki taraf acha ab main qasim naam notice ka اب ایک شیات 120 میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مثل شمع و چراغ ہے خیال فرمائیے کہ جب اس کو کسی ہنڈیا یا مٹکے میں رکھ کر اوپر سر پوشیدہ رکھ سر پوش رکھ دیا جائے تو اس کا نور بال مستور ہو جاتا ہے زائل نہیں ہوتا اللہ حافظ یعنی پتا یہ چلا کہ یہ لوگ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا امبیاصرات وسلام کو نور مانتے ہیں نہ صرف نور مانتے ہیں بلکہ ان کی حیات کو بھی مانتے ہیں نہ صرف حیات کو یعنی کہ حیات بعد المواد کو بھی مانتے ہیں خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور خود انہی کے آکابرین یہ کہتے ہیں اور آج کا دیوبندی بندی اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جو ہے وہ تبرہ کرتا ہے گستاخیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں ایسوں کی ایسوں کی ساؤں اور ان کی نشوص سے محفوظ و معمور فرمائے اور ان سے ہمیں اللہ دور ہی رکھے آمین آمین بجاہ النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پھر ان کے ایک اور عالم تھے حناب اعزاز علی وہ حاشیہ نور الداش صفا دو سو پانچ پہ لکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے موم بتی کسی حجرے میں رکھ دیں اور پھر دروازہ بند کر دیں تو یہ شمع شخص سے جو حجرے سے باہر ہو چھپ جائے گی لیکن اس کی روشنی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکا میں میراش بھی جاری نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ دونوں یعنی نکاح آپ کے کانوں کے پردے بند ہیں بھائی سم فهم لا یریعون یہ بات ہے کیونکہ حق بات آپ کو سنا ہی نہیں دے سکتی اور اس سے یہ یعنی کہ دیوبندیوں کے یہ عالم لکھتا ہے کہ یعنی نکاح کرنا اور مزاج تقسیم ہونا موت کے احکام میں سے ہے یعنی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطالعہ سے شادی نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا تقسیم نہ ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور نکاح اس شخص کی بیوہ سے ہوتا ہے اور میراث اسی کی تقسیم ہوتی ہے جو فوت ہو جائے تو دیوبندیوں کے وہابیوں کے اہل حدیثوں کے منہ پہ پنجابی جی کہ متر آلہ ترپڑ ان منہ پہ پجیا ہوا ترپڑ انا دے اپنے پیو اُن اپنے باپ دادے وہ کہتے نے کہ سڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے اجدہ خبیش دیو بندی دا ہے کہ ماد اللہ نبی تے حاضر و ناظر ہو ہی نہیں سکتا ارے اللہ کے, کے بندرو ارے تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ جس نبی کا کھاتے ہو اسی نبی کی ذات مقدسات میں عیب نکالتے ہو تمہیں تو اپنے منہ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اگر تمہارے مقدر میں ہدایت ہے تو تمہیں ہدایت فرما دے اب قرآن پڑھ کے علم حاصل نہیں ہوتا اگر قرآن پڑھ کے علم حاصل ہونا ہوتا نا تو صحابہ کرام ردوان المجمعین کبھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے سمجھ کے کبھی نہ سیکھتے اصحاب صفحہ سے جا کے پوچھو جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں قرآن اور حدیث کو سیکھنے میں اور اس کو پھیلانے کے لیے نکل گئے اور جن کے حصے میں وہ میراثانی تھی الحمد للہ ان کے حصے میں وہ میراث آئی اور جن کے حصے میں مسلمہ کذاب اور نجدیوں کے باپ دادوں کی میراثانی تھی ان کے حصے میں وہی میراث آئی لعنت اللہ علی کا ارے جن خدیثوں کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے جن کا یہ عقیدہ ہو کہ نماز میں گدے کا بکری کا حتٰ کہ بیوی سے مباشرت کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی ماض اللہ تمہ ماض اللہ ارے لعنتیو پہلے اپنے عقیدے درست کرو تمہارے باپ دادا تو کہتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ سریش کفر کرتا ہے تمہارے باپ داداؤں نے تمہیں تمہارے اپنے اوپر تمہارے اوپر فتوے لگائے کفر کے اپنے ہی فتو کے ساد میں تم آتے ہو پہلے جا کے اپنے علماء کو اپنے عقیدے کو سیدھا کرو اپنے فتحوں کا رخ جو تمہاری طرف تنے ہوا ہے جو فائرنگ تم پہ ہو رہی ہے پہلے اس سے بچاؤ کرو پھر آ کے ہم سے بات کرو تو میں تم سے اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اللہ تعالیٰ نے کبھی کون سی گالی دی میں نے آپ کو کون سی گال، گالی دی میں نے آپ کو خبیص خبیز کو گالی پوڑی ہے جو خباصت کرتا ہے وہ خبیز کہلاتا ہے جو عقل والا نہیں وہ بے عقل کہلاتا ہے جس کے اندر کم عقل ہے وہ کم عقل کہلاتا ہے جس کے اندر غیرت نہیں وہ بے غیرت کہلاتا ہے تم لوگ بے غیرت ہو کیونکہ تمہارے اندر غیرت نہیں ہے یہ گالی نہیں ہے میں نے تمہیں ماں کی گالی نہیں دی باپ کی گالی نہیں دی بھائی کی ارے تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر انگلیاں اٹھاتے ہو ان کی مقدس بارگاہ میں تم جو ہے بے کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے آپ اور جی میں بات کریں تم سے بات کرنا بھی تو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن اگر تمہیں ذرا سی عقل ہے تو یہ تھوڑی سی بات سمجھ لو جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اللہ تعالیٰ نے مکھی تک کو نہیں بیٹھنے دیا یہ پسند نہیں فرمایا کہ میرے نبی میرے مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جن کا مبارک پسینہ جسے خوشبوں کی لپٹیں آتی ہیں اس جسم اطہر پر اللہ نے مکھی تک کو نہیں بیٹھنے دیا ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ سے اللہ تعالیٰ کسی جو ہے ایسی عورت کو کیسے جوڑ سکتا ہے کہ جس کا کریکٹر صحیح نہ ہو ارے اللہ کے بندو ایک عام آدمی جب اس کو اس کی بیوی کے بارے میں شک پڑ جائے تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ تو اللہ کے نبی تھے وہ تمہاری ماں ہیں ام المومنین پھر بات وہی ہے کہ تم اس دائرے میں آؤ تو نا مومنین کے دائرے میں تم آؤ تو صحیح کیونکہ تم تو مومنین کے دائرے میں ہو ہی نہیں تم تو اپنی بات کو تم ارے انڈیویجل روم میں کیا جا کے کرو گے یہی بات کرو نا سب کے سامنے ارے پہلے اپنا عقیدہ درست کر مارا جائے گا آج لے خبر آج پناہ آج خب آج پنا مانگ آج, آج مدد لے ان کی آج پناہ مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ابھی بھی تیرے پاس ٹائم ہے بندے کا بچہ بن بندے کا پتر بن اپنا قید صحیح کر اور آکاش وغیرہ مقصد گستاخیاں کیت تو توبہ کر تیرے باپ دادے کندے نے کہ سڈے نبی زندہ نے غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو الحمد ہمارا یہ قیدا کہ اللہ کیوں اللہ, اللہ کہہ رہا قرآن میں نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میرا محبوب میرا نبی آئے ڈر سناتا ہوا اور پھر اس بات کی تصدیق کرتا ہوا جو میں نے تم کو دے کر بھیجا اور پھر کیا کرنا کہ تم ان پہ ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا ارے جب اللہ اپنے نبیوں کو اپنے نبی کی مدد کرنے کا کہہ رہا ہے تو ہم انہیں نبی کے انہی غلاموں سے جن کی زندگی ہی عظمت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری ہو تم یہ سوال ہم سے کرتے ہو کہ ہم یا گوشت کیوں کہتے ہیں تم جا کے پہلے اپنے باپ دادوں سے یہ پوچھو کہ وہ یا اپنے جو ہے نا اپنے باپ داداؤں کو یا امداد کیوں کہتے تھے امداد اللہ اور مکی مدنی کو یا امداد ہماری مدد گرو سے کیوں مدد مانگتے تھے ارے بھائی پہلے اپنا جا کے اپنا سیدھا کرو اپنے گھر کو سیدھا کرو تم کہاں سن کے پاس آ گئے پہلے تم اپنا سیتا کرو اپنے باپ دادا سے جا کے پوچھو کہ انہوں نے کیوں یہ کہا تمہارے باپ دادا یہ کہتے ہیں اپنے باپ دادا تمہارے باپ دادے کے بارے میں کہ مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دم کپڑے بھیگ گئے میں نے پوچھا کہ حضور یہ کپڑے کیسے بھیگ گئے فرمایا خاموش ہو جاؤ بعد میں بتانے لگے کہ فلاں سمندر میں فلاں جگہ میرا ایک, میرا ایک مرید کشتی پہ سوار تھا اس کی کشتی ڈوبنے والی تھی اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا تو میں اس کی مدد کر کے آ رہا ہوں اس کی کشتی کو بچا کے آ رہا ہوں تمہارے باب داؤں داداؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بیٹھے کہیں ہو تو کہیں پہ کشتی ڈوب رہی وہاں جا کے وہ بچا سکتے ہیں تو میرا غوث کیوں نہیں بچا سکتا علامہ صاحب آپ کو تشریف لے آئیے میں مائیک اپنی فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <تصفح> رضوان بھائی میں نے آپ کو جمپ کیا کیونکہ میں نے ابھی چلے جانا تھا میں تھوڑا بیزی تھا ابھی ابھی تک میں وہی بحث سن رہا ہوں آپ لوگوں کی دوبارہ آیا ہوں تو یہی بحث لگی ہوئی ہے تو اہل توحید بھائی آپ سے ایک گزارش ہے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ حکم فرمائیں تو میں وہ عرض کر دوں نہیں عرض کر دوں لکھے نا یہ اور وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ایک طرح کی مدد جائز ہے ایک ماتحت الاسباب ہے ایک ما کو اسباب ہے ٹھیک ہے ماتحت الاسباب جو ہے وہ آپ کے نزدیک جائز ہے آپ لکھیں نا کچھ نہ کچھ لکھے تاکہ مجھے معلوم ہو جی ماتحت الاسباب جو ہے آپ اس کے نزدیک جائز ہے میری آواز آ ہے نا میری آواز آ رہی ہے جی؟ میری آواز آ رہی ہاں جی ما تحت الاسباب آپ کے نزدیک جائز ہے اور ما تحت الاسباب کیا ہے جیسے آپ لوگوں نے اے ابھی اے امریکہ سے مدد لی اور جناب ایران کی پٹائی عراق کی پٹائی کی اور اس طرح کے دوسرے جو ہیں تمام معاملات جن میں آدمی مدد لے سکتا ہے جیسا بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کی مدد لے سکتا ہے ہاں جی عورت کی مدد لے سکتا ہے ہاں جی ورنہ اکیلے تو نہیں ہو سکتا نا اکیلے آپ کہیں کہ نہیں جی میں اکیلا ہی پیدا کر لوں گا مجھے عورت کی مدد کی ضرورت نہیں یہ ما تحت الاسباب ہے ایک ہے ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب کے آپ قائل نہیں ہیں یعنی کسی کی دعا سے وہ کام ہو جائے وہ اس کے قائل آپ نہیں ہیں بس اتنا سفر ہے نا ہمارے اور آپ کے درمیان صرف اتنا فرق ہے ہم ما فوق الاسباب کے بھی قائل ہے اور ما تحت کے بھی قائل ہیں آپ ماتحت ال کے جو ماتحت الاسباب کے قائل ہیں ما فاقل اسباب کے بھی قائل ہیں ٹھیک ہے آپ صرف ماتحت ال کے قائل ہیں جو زندہ ہو ٹھیک ہے نا آپ زندہ مردہ کی بات نہ کریں جو آپ کے نزدیک بات ٹھیک ہے وہی بات کرو اب دیکھ لو اب میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اشرف علی تھانوی کا ابا خسی تھا یہ جناب والا اس کی سوانح عمری میں یہ بات موجود ہے کہ اس کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی وہ کسی ہو گیا تھا اس کی نانی نے جب دیکھا کہ میرا داماد تو کسی ہو گیا ہے اب یہ کوئی بچہ نہیں پیدا وہ کر سکتا تو وہ باگی جناب حافظ غلام مرتضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس باقی کہنے لگی حضور میں تو میری میری بیٹی تو بے اولاد ہی رہ گی کوئی اولاد نہیں آپ کچھ کریں تو حافظ صاحب نے اس عورت کو یعنی اشرف علی تھانوی کی ماں کو بلایا نانی لے کر اپنی بیٹی کو گئی جا کے حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی اب آپ بتلائیں وہاں جو عمل ہوا تھا ماں فوق الاسباب ہوا تھا یا ماں تحت الاسباب ہوا تھا اس روم میں ہماری بچیاں بھی بیٹھتی ہیں ایسے اس لیے یہاں ایسی باتیں ٹھیک نہیں ہوتی لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بڑے آسان اور جناب بڑے ادب سے میں یہ عبارت پیش کر رہا ہوں کہ وہاں کیا عمل ہوا تھا ماں فوق الاسباب ہوا تھا ما... یا ماں تحت الاسباب ہوا تھا اگر آپ کہیں کہ تمہارے نزدیک ماں فوق الاسباب ہوا تھا یعنی حافظ غلام مرتضی صاحب نے دعا کی, دی... کی تھی تو اشرف علی تھانوی کی والدہ جو ہے وہ حاملہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر ماں تحت الاسباب ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نانی لے گی آفی صاحب میرا دماغ تو کھسی ہو گیا اب اس کے لیے تم بچہ بنا دوف صاحب نے تین دن رکھی دیکھے نا مجزوب تھے نا مجذوب نے تین دن رکھی اور بچہ بنا کے واپس بھیج دیا اب دیکھیں آپ کے ذمہ یہ جواب ہے آپ یا تو کہیں کہ آف صاحب نے ماتحت الاسباب تین دن جناب اشرف علی تھانوی کی ماں کو رکھا اور رکھ کر بچہ بنا کے توڑ دیا پھر تو ثابت ہو گیا کہ تمہارا اشرف علی تھانوی جو ہے ہرامی تھا ٹھیک ہے نا یہ دو صورتیں یا کہو کہ وہ حرامی تھا یا یہ کہ وہ حرامی اگر نہیں تھا تو پھر حافظ صاحب کی دعا سے وہ پیدا ہوا تھا حافظ صاحب کے وسیلے سے پیدا ہوا تھا حافظ صاحب کی مدد سے پیدا ہوا تھا یہ باتیں تو ٹھیک ہیں نا آ, اب خود ہی فیصلہ کر لو میں مائک چھوڑتا ہوں آپ کے لیے آپ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں اے جناب اہل توحید کرے یہ شیطانی توحید سے آپ کو نکال دے اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ میری آواز آ رہی ہے کیا میری آواز آ رہی ہے توحید صاحب میری آواز آ رہی ہے صاحب ذرا میری آواز آ رہی ہے وہ آتے ہیں نا بھائی اس ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں آ رہی ہے نا میں نے جو احادیث کا لنک دیا تھا آپ کو ملا جو احادیث کا لنک میں نے آپ کو دیا تھا آپ کو ملا اچھا اس میں سے آپ نے حدیث پڑھی ہے جی جناب اہل توحید صاحب آپ نے اس میں سے حدیث پڑھی ہے میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں اچھا ابھی نہیں پڑھی ہے ٹھیک ٹھیک تو بھائی جلدی سے ذرا پڑھ نا تاکہ تم سے بھائی ہمیں جواب لے لیں بھائی ہم اس شخص کے ساتھ تو بات کر ہی نہیں سکتے جو سیدہ عائشہ کی شان میں ذرا سی بھی گستا ہی کرتا ہو یا جو سرکار رحیفات وسلام کی فیملی کے بارے میں ذرا بھی یہ شائبہ رکھتا ہو وہ تو حبیص ہے اس کے ساتھ تو بات کرنا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ اوپر آ کے توبہ امین کریں گے کہ میں نے جو کچھ کہا میں اس سے توبہ کرتا ہوں پھر آگے جناب بات ہوگی آپ بتا دیں کیا حدیث بارد بارد. ضرور جناب ہم بتاتے ہیں آپ کو حدیث صاحب پوری جو ہے نا تفصیل کے ساتھ جناب لنک میں دوبارہ امید دیتا ہوں آپ پورے اس کے ساتھ اس کو پڑھیں ٹھیک ہے مت کرو امیشیوں کی طرح کیا تم نے یہ بات نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس دن تک یہ پتا نہیں تھا کہ جو تہمت لگائی گئی وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ بات تم نے نہیں کی ذرا لکھو یہاں پہ ٹیکس میں ہاں؟ کیا تم نے یہ بات نہیں کی دیکھو آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے میری کیا جی اوکے okay, جی شکریہ ہاں جی توحید صاحب کیا تم نے نہیں کہا کہ انہیں تیس دن تک یہ معلوم نہیں تھا کہ سیدہ عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جب وہی آئی پھر پتا چلا کیا تم نے یہ نہیں کہا میں تو اس نے آنا ہے اس کو کو جو جب رضوان بھائی میں بھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ فر پھر ملاقات ہوگی وہ آپ نے دیکھا ماریفا پر سنی اسٹوڈنٹ بھائی نے ایک اسکین پوسٹ کیا ہے آ... تحزیر آ... کیا نام ہے اس کتاب کا سامنے پڑھا برہان کاتیا کا جس میں یہ دو بدماش جھوٹے قذاب دنیا کی جو گالیوں آپ لکھ لیجئے لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مراد النبوت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کا علم نہیں تھا تو وہ انہوں نے سکین کر کے چھاپ دی, ڈال دیا ہے, سنی سورن بھائی نے اس کے بعد پھر انہوں نے دکھایا کہ دیکھے مدارج البوت میں اصلی عبارت کیا تھی آپ بھی سماعت فرمائی اصلی عبارت ہے کہ شیخ عبدالحق الحق محدیر لکھتے ہیں رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے یہ جو آگے کا لفظ ہے نا کہ حدیث کی کوئی سند نہیں ہے یہ ان بغ بختوں نے نہیں چھاپا آپ دیکھیے کھلے عام جس کو بولتے ہیں اس سے بڑی آپ کیا بول سکتے ہیں میں نے وہ سنی سورن بھائی نے وہ دونوں سکین کر کے ڈالے ہیں آپ نے اپنی کتاب میں لکھا آپ بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ کو دیوار کا یہ ہے خلیل احمد امبیٹوی اہل سنت والی جماعت میں آپ جائیں گے نا تو کفر آن خلیل احمد امبیٹوی آخری پوسٹ اس میں سنی سورن بھائی کا ہی ہے اصلی وہ حدیث لکھ لکھتے ہیں اس حدیث کی کوئی سند نہیں یعنی حدیث غلط ہے روایت کے اور اس بےودی نے اس کو نکال دیا ہے تو اس کا انشاءاللہ شاء آپ بنا لیں یوٹیوب اور انشاءاللہ وہ وہ کتاب مل گئی ہے دیوبندیوں وحابیوں کی کون سی ویب پہ ہے وہ رضوان بھائی کے پاس ہے بتا دیتا ہوں میں یہ اس تغاثہ کے مسئلے میں کوئی آئے تو آپ ان کو بھائی وہ حدیث بتایا کرے نا کون سی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ والی کہ ایک بار ان کے پاؤں جو ہے سن پڑ گیا تو ان کو کسی نے کہا اس شخص کو یاد کرو جس کو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث جو ہے اوریجنل سکین کر کر ابن تیمیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ حدیث کس نے لکھا ہے اس حدیث کو یہ تو سن لیجیے آپ لوگ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ القبیر میں لکھا ہے امام نبوی نے لکھا ہے قادی شوقاری نے لکھا ہے اور ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو ابن تیمیہ کی اس کتاب کا سکین جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے اہل سننا ولجما بلاک اسپاٹ پہ پوچھے بھائی کہ یہ تو انہیں کے امام نے اس اور اس کتاب کا نام کیا ہے القلیمت الطیب جس کتاب میں ابن تیمیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا اس کتاب کا نام ہے الکلیمت الطیب یعنی اچھے لفظ اچھے لفظوں کی کتاب اب بتائیے بھائی اگر یہ شرک ہوتا تو کیا اچھے لفظوں کی کتاب میں شرک بیان کرتا اور ابن تیمیہ اتنا بڑا منافق تو تھے نہیں کہ اپنی کتابوں میں شرک بیان کریں گے اور خود جو ہے زبان سے کہیں کہ ہم مواحد ہیں تو پتہ یہ لگا کہ ابن تیمیہ اس حدیث کو صحیح مانتے تھے اور اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے بار اپنایا ہوگا دیکھتے ہیں اگر کسی کا پاؤں سن ہو جائے بھاری ہو جائے نا کئی بار ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں ہم لوگ پاؤں سن ہو جاتا ہے منہ ہے سوچ جاتا ہے تو یہ پڑھیں تو اس کا اوریجنل اسکین ہے آپ دیں گے نا سننا وما بلاک اسپٹ ڈاٹ کام میں اس کا اسکین ہے بتائے اس کو اور جو ہے اس پر پورا ٹائم خرچ مت کرے وہ تو آتا رہے گا آتا رہے گا ٹاپک کو روٹیٹ کرتے ہیں ادھر ادھر کی بھی بات کریں انشاءاللہ کل جو ہے فتوا سنا آ جائے گی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر جو ہے نئے یو بنیں گے کہ مرغی کا مرغے کا کی قربانی جائز ہے مرغی کا چھلکا آپ دے سکتے ہیں وغیرہ, وغیرہ وغیرہ یہ سب آ جائے گی جی میں کل ان اللہ یہ سب کتابیں لینے جا رہا ہوں کیونکہ علمی کام تو ہوتا رہے گا یہ سب یو ٹیوب بھی بننا چاہیے نا بھائی اور اس میں اور فالدوں کی باتیں ہیں جو انش... یہاں روم میں بتائی نہیں جا سکتی ہیں تو ان شاء اللہ وہ تمام چیزیں اسکین ہو جائیں گی اچھا چو بھائی آپ ایک چیز یاد رکھے ہیں چونکہ آپ بھی اسی فیلڈ میں میں جی انشاءاللہ شاء اللہ نظر الباء میں ایک جگہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ کتاب تحذیر الناس کو دیوبند میں کسی نے قبول نہیں کی ٹھیک ہے اس کا ذکر علامہ اوکاروی نے اپنی کتاب سفید و سیاح میں کیا ہے جلد میرے پاس پڑی ہوئی ہے بالکل نیو برانڈ ل... لیکن کیا نیو یہ بدماش اتنے ہوتے ہیں نا یہ دیوبندی کتابوں کو بدل دیتے ہیں ایک ایڈیشن نکالیں گے اس میں جو ہے دو ولیوم میں نکالیں گے اگلے ایڈیشن میں اسی کو تین والوم میں کر دیں گے تو سفا نمبر بدل جاتا ہے اب جس کے پاس دونوں والیوم میں وہ کریں حقیقت آواز دیوبند نبی جی مجھے جو ہے اس کا ریفرنس بتا دیجئے کس پیج میں یا کس ٹاپک کے بارے تو میں علیفاۃ آل الومیا میں ڈھونڈ لوں میرے پاس علیفاظات آل الومیہ دس جلدوں میں پڑی ہوئی اور میری ہمت نہیں ہے کہ اب ٹاپک ڈھونڈوں اور اس کو اگر یہ مل جائے گا نا تو میں ایک جو ٹاپک تیار کر رہا ہوں اس میں یہ کافی اچھا مواد رہے گا تو آپ کے اگر ذہن میں رہے یا کوئی بھائی مل جائے تو آپ اس کو دیکھے گا میں آپ سب سے آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں پھر آپ کی بات سن کے میں جو ہے لوں. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مسلم بھائی اعلی نیٹورک ہے نا ویب سائٹ آپ وہاں جائیں گے نا تو حسام الحرمین کے سو سال یہ بک وہاں ہے آپ نے شاید پڑھی بھی ہو میں نے تو اس کی بک کی ویڈیو ہی بنائی ہے مجھے یاد آگیا آپ کی بات سن کر جب آپ اس کتاب کو مطلب اوپن کریں گے نا تو دیکھے اس کتاب میں یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے نا یہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا اس کتاب میں موجود ہے ہر شام کتاب میں اور حقائق نامہ دار دیوبند ایک کتاب ہے جو نفیس اسلام ڈاٹ کام پر موجود ہے وہاں, وہاں بھی اس کا ذکر موجود ہے تو خیر آپ کی بات سن کے مجھے یاد آ گیا تو وہ پہلے پیش میں آپ کو انشاء نہیں پہلے پیج میں نہیں ملے گی آپ کو تقریباً اچھے خاصے پیش خرچ کرنے پڑیں گے تو وہ ان آپ کو وہاں اسلام الحرمین کے سو سال جی جی ذاکم اللہ سچو بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کو تو پتا ہی ہوگا انٹرنیٹ پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی تھی ان کے بہت بڑے مفتی جو پاکستان کے ہیں عالم ہیں مفتی ہیں لندن میں رہتے ہیں اور امکان ہے کس پر وہ ہار گئے پورا مناظرہ تحریری ہے اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ معریفا پر وہ ہار گئے اس لیے ان کے دل میں اب بڑی پریشانی ہے وہ ہاٹ ٹاپک پر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ سب پر ہاریں گے یہ جی کیونکہ بھائی سچ تو سچ ہی ہوتا ہے شکریہ آپ نے جی جی مجھے بھی ذہن میں آپ نے یاد دلایا لانا صاحب نے بھی ای میل میں کہا کہ آپ اس کتاب میں دیکھیں اس کو حسام الحرمین کے سو سال ایک دوسری آپ نے ویب سائٹ بتائی وہ اگر آپ ٹائپ کر دیں تو میں اس کو انشاءاللہ محفوظ کر لیتا ہوں اس کا نام ہے ابن عربی کے نام سے وہ معریفا پر ہے اپنا اصلی نام تو اس نے بتایا نہیں اچھا ایسے بھائی اگر اللہ شاید ٹھیک ہے نفس اسلام جی, جی جی یہ تو ہے میں اس پہ جاتا ہوں اس پہ اس... یہ عبادت میرے کو ملی نہیں اس... ایک سیکشن ہے اس کا جس میں انہوں نے تمام چیزوں کو اسکین کر کے رکھا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے میں ان اس میں بھی دیکھتا ہوں اسی سیکشن میں ہو یہ چلئے بھائی اللہ ہم سب کو جو ہے دین پر عمل کرنے پر توفیقتہ فرمایا اور اسلام پر موت دے رسول اللہ کی محبت ہم سب کے دل میں عطا کرے آمین ام اللہ صلاح محمد الماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ